جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے اص یاد کر میرا احسان اپنی اوپر اور اپن ماں پر جب میں نی روح سے تیری مدد کی تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنی میں اور پکی عمر ہے کر اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجل اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پیونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ارنی لگتی اور تو مادرزاد اندھ ہے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو مار کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میں اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ تو ناؤ مگر کھلا جادو